رسلیم کے ہر چیز پر جب ترتیب سے عمل کیا جاتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی صحیح ترتیب کا اختیار کیا جائے تو کوشش تھوڑی خرچہ تھوڑا تکلیف تھوڑی اور نتائج بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں صحیح ترتیب معلوم نہ ہو تو کوشش بہت لگتی ہے تکلیف بہت ہوتی ہے خرچہ بہت ہوتا ہے نتائج آدمی خاطر خواہ نہیں کر سکتا تحریر میں لکھا ہوا ہے یہ ایک عمارت ہو جس کو بڑا تارا لگا ہوا ہو اور اس کے اندر کوئی فوائد کی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنا ہے لوگ کھڑے ہیں کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر رہا ہے کھینچ رہا ہے مروڑ رہا ہے کوئی لاتے مار رہا ہے کوئی مکے مار رہا ہے کوئی پتھر لے کر اس کو ڈز مار رہا ہے سارے کے سارے مشقتیں پڑے ہوئے ہیں تھک رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور تارا کھول نہیں پاتے کے اندر کے فوائد حاصل کرے اتنے میں ایک آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بس دو انچ کی ایک چیز ہوتی ہے اس کو اندر ڈالتا ہے بس گھماتا ہے کھول دیتا کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں اندر داخل ہو کر سارے فوائد حاصل کر لیتا ہے تو پر صرف صرف صرف صرف صرف صرف دکھا اس پر سب دیکھا ہے اس پریال ہے مسلاف اسلام انسانوں کے مسائل حل کرنے کی اس ترتیب کو لیے ہی ہوتا ہے جو چابی والی ترتیب ہے ان کے مسائل حل کر کے ان کے ہاتھ میں رہتے اور یہ خود جو اپنی فکر سے اپنی فیمس فرانس سے اپنی دانشوری سے اپنی روشن خالی سے بڑھتے ہیں تو ان کی مسائل و مکے مارنے والے مروڑ تالے کو مکے مارنے والے تالے کو ڈاٹے مارنے والے اور مروڑنے والے آدمی کی ہوتی ہے جو خوب تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے اور مسئلہ نہیں کر پا رہا ہوتا اور پھر اگلی بات یہ تک غیر بات یہ ہوتی ہے سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سمجھتے نہیں تو آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں جو آدمی فوری مشورہ دے دیا کرے فوری مسئلہ بتا دیا کرے تو سمجھ جائے کہ اہمک ہے بے علامت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو پوری طرح سمجھ رہا ہو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا اس کے بارے میں کبھی مشورہ نہیں آتا تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ نے سمجھ تھی اور ہم میں علامت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں میرا خیر میڈیکل کالج کے بابو صاحب ایک دن بڑا جس بات میں آیا ہوا تھا اسے میں تھا نا تو کاری میں کہہ رہا تھا دیرستان سے دفتر دیے ہوئے نہیں کرتے پورے پاکستان کو تین دن میں ٹھیک کرتا ہے یہ ہمارے لمچی آدمی اپنی سمجھ اپنی طاقت اپنی کے بارے میں خیال سب سے بہتر ہے گا رہا ہوتا ہے نا بہت, ہے. بہت ہے. بل بل کو, کو کو کون سمجھ خیر عمل ترتیب پر امن جب ترتیب ترتیب سے ہوتا ہے تو رتائج بہت زیادہ اثر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ مکی زندگی ہے مکی زندگی اور مکی صورتیں اور مکھی آیتیں وہ یعنی ایمان اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے والے جو اعمال ہیں ذاتی اس کے علاوہ کوئی کسی چیز سے بات نہیں کرتی ہے بکی صورتوں مکی مکیاتوں کی علامت ہوتی ہے کہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لمبی نہیں ہوتی مکی صورتوں کی اور سے مضامین تو وہی دسارت اور آخرت کے بیان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور مسائل کا تجربہ اس میں کم ہوتا ہے کیا بول کے مسائل پر عمل کرانا یہ معلوماتی ہے اور انسان کے قلب کو توحید سے متفق کرنا یہ جو ہے تو یہ ہے یہ معلوماتی نہیں ہے یہ تحصیلی ہے یہ بات معلومات میں کے بعد پھر جو ہے تو اس کو باطن میں حاصل کرنے میں کافی جو ہے تو پوت وقت اور لگتا ہے اور پوری ترتیب ہے اس کے لیے پورا جائیدہ کا طریقہ ہے اس سے گزرنے کے بعد پھر وہ بات باطن میں حاصل ہوتی ہے اور ایک دفعہ آدمی کی توحید پکی ہو جائے باطن میں اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی اللّہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اللہ گزار پر اعتماد اعتبار اور اس کے احکامات اس کی باتوں کے ماننے میں کامیابی کی یقین اس کا ہو جائے پھر اس کو معلومات میں بس فوراً عمل کرتا ہے اور یہ بات اصل نہ ہو تو اس کی جو معلومات میں آئی ہوئی بات ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا یہ ایک درجہ ہوتا ہے گمراہی کا اور ایک درجہ گمراہی کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اپنی چاہت کے مطابق اس آئے تو حدیث کو موڑتا ہے. عمل کرنے کا قیمت نہیں پاتا عمل کرنے کے اس کے اندر چاہ طلب نہیں ہوتی ہے اور پھر اب یہ کہتا ہے کہ عمل کا وہ مطالبہ کر رہی ہے تو کیا کروں اس کے لیے پھر کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے معانی کو بدلا جائے تو یہ علمی گمرائی ہوتی ہے تر. عملی گمرائی عوام کی ہوتی ہے اور علمی گمرائی گمراہی ہوتی ہے یہ اولا احمد گورنر کدر تھا دا. پاکستان کو اگر اس کی مہوریت پر بھی رکھا جاتا نا کثرت رائے رکھا جاتا تو چند سالوں میں پورا ایسا نظام کی طرف جا رہا تھا اس کو مختلف موقعوں پر سب کرنے کے لیے احتیاطیوں کا آگے لایا گیا ڈکریٹر کے جو دین سے میں بہ رہا ہوں دین سے دور میں سنا سکتی اولا عمر کو گورنمر جنرل لایا گیا فائنانس سیکرٹری تھا ایس ایس بنائی گئی اس کو لایا گیا اس کو کچھ عرصہ پاکستان میں مطالعہ کرنے کے بعد کو اندازہ ہوا کہ آواز و شریعت کی اس کو دبانا بہت مشکل کام ہے پوری ریاست کی پولیس کو چھوڑے فوج کی قوت میں صرف کر کے اس بات کو حاصل کرنا گسائے پاکستان میں تو نہیں ہو بڑے بڑے گرانٹی لاتے ہیں پھر جس وقت آگے دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے کام ہے کہ ساری اتنی فوج اس کو لڑا کر بھی حاصل کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا آدھار کی اور کھانا جائے گی وہاں تک پہنچ جائے گی بعض سالم ملک آ کر چیک کرے گا نہ رہے گا پانچ بجے گی بانسی یہ بات ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ان نشانوں کو ان ٹارگیٹ کو حاصل نہیں کر سکتے اس نے پہلا منصوبہ پاکستان کے پہلا منصوبہ پاکستان کے لیے بنایا کہ تعبیر اور تشریح ایسی ہو کہ جس سے نام باقی رہے دین کا اور دین کی حقیقت باقی نہ رہے اس کے لیے اس کے اس پاس ایک سیکشن افسر کا بڑا ذہین قابل غلام احمد اس کا نام تھا پر اس کا دخل تھا تو اس کو اس نے ریٹائر کر کے اور کافی زیادہ فنڈ کے ساتھ اس کو بٹھایا اسلام کی اسی تعبیر اور تشریح پیش کرنے کے لیے کہ جو اس کے نام کو باقی رکھتے ہوئے اس کے سارے ایکائک کو بدل لے تو اس سلسلے میں اس نے پھر یہ جو اپنی لغت بنائی اور پھر اپنی تفسیر بنائی ہے اپنا مصالحہ جاری کیا پھر اسلام جاری کیا اس میں اس وقت اللہ علیہ زندہ تھے انہوں نے سب سارے پاکستان کے لما کو بلا کر کنیکشن بلا کر لاہور میں نے کہا کہ اس کے بارے میں یہ تو زیادہ ڈھیل دینے کی اور زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے جس طرح چاہ جانے کے بارے میں کر دیا گیا تھا اس کے لیے واضح طور پر گئے تو پہلی میٹنگ میں واضح پر کا فتو فت لگا کر اس سے ملک کو فارغ اس کو پھر کیا گیا تو اس کے خطمے کو رکاوٹ ہو گئی کام پھیلاؤ اس کو رک گیا اور پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اب اس کی جو تلویف ہے یعنی اس کے جو اجلیسی خیالات ہیں سیتانی خیالات اس کا جواب دیا جائے اس میں پھر پچیس سال کا کوئی کام نہیں کیا گیا پھر کچھ آدمیوں کو مقرر کیا کہ اس پہ تنویز کا علمی جو ہے وہ جواب دیا جائے اس پر کچھ کام ہوا ہے ہماری معلومات تو نہیں ہے لیکن ہوا ہے تو اس کو اس بات پر مقرر کیا گیا کہ نام تو باقی رہے عقیقت جو ہے وہ ختم کر دی جائے اس کو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہم چاہیں گے وہ کر سکیں گے ہم تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب میں بات یار کر رہا تھا کہ مختلف صورتیں جو ہے وہ توحید سارت آخرت اور اس کے نتیجے میں توحید کو پکا کرنا اور معر فتح لاہی مار رسول اور فکر آخرت ان تین بھی باتوں کو پکا کر دیے جائے مار فتح لاہی ہو جو پکا ہو نہیں لوگ مار فتح رسول ہو کہ آدمی اس بات کو لے لے کیا میرے لیے جو ہے سیادت قیادت رہنمائی اور اعتبار سے پہلے چلنا ہے فخر ضور ہو جائے اور جتنا رنگ مرنگے کا اتنی اللہ کی مدد ہوگی جتنا دور ہوگا اتنی اللہ کی مدد ضرور ہو جائے گی ایک سنر کا ترک ہے مدد لائے سے بارو ہو جاتا ہے اچھا بادشاہ جو ہے اسلام بشتا کہا گیا اچھا ہوا آپ والی بات ٹھیک تھی بدر جو ہے بدر کا فاصلہ اسی میل ہے مقام اس نے جو بیان میں کہا تھا نا آٹھ اسی میل ہے بڑا اس کو دیکھا میں کتاب کو جاتی ہے بات کر رہے تھے اسلام بشتا کا نام کون گھن سکتا ہے جی نا صاحب والوں کے پاس جاتے آتے رہتے ہیں اب یہ کیا کرنا پانچ سال آؤں گی پانچ اس میں گنج چلو پانچ اور گنج نا کوئی نہیں وہ دس نمبر پر ہیں اس کو پھر منت ترتیب سے گننا ہے پانچ نمبر پر یہ جو ہے نا یہ سپاہی صاحب والے یہ چوتھے نمبر پر امیر مویہ جلدی کو لانا چاہتے ہیں کو پانچ نمبر پر سات میں مسجد کے مسجد کے مسجد کے بلطین میں نماز آئے تم لوگ اللہ تعالیٰ کا آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا اس کو اللہ پاک اللہ کے پاک صاحب دیکھ رہے تھے تو آپ کو اس قدلے کی طرف ہم جو ہے مڑنے کا حکم کرتے ہیں جو آپ کی چاہت تھی اور نمایاں کے دوران آپ نے یہ تو منہ پھیلا بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف دس آدمی ایسے تھے ان کو اقتبار میں اتنا کمال حاصل تھا حضور اعتبار میں اپنے آپ آت کے رنگ میں رنگ گئے تھے کہ ان کو کوئی مشکل کوئی تکلیف نہیں پیش آئی اپنا منہ پیر پھیلنے کا دس سے دس میں منہ پھیل دیا آپ کے ساتھ اور باقی لوگوں کو ناراضہ کیا ان کا ان کو بشارت آئی کہ یہ قرب میں یہ اعتبار میں اتنے رنگے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ کے عمل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تو صرف منہ مڑنے کا مسئلہ نہیں تھا ان کا اعتباہ اتنا کام لے چکا تھا ٹھیک ہے نا اس نے اس حالت میں اس بات کو لینا ہے کہ آدمی کو یہ تسلی حاصل ہو کہ جب میں اتباہ میں چل رہا ہوں بس میرے لیے نہیں ہے اور سکری آخر ہر مل کو کرتے ہوئے آدمی کی فکر یہ ہو کہ اس میں میری آخر پر کیا فراہم ہم تو آپ بات بات نہیں کرتے نا پچھلوں کا ماورے خلق بس ہوئی بسوائی خلق بس بسوائی ہر کام میں خلق بس بسوئی خلق بسوئی یا صاحبہ خلط بسوائی خبر ہے تو خلق تھا یہ الف جات کر دینا خالق بسوئی خالق بسوئی تو کہیں گے تو سارے لوگ مل کر کسی آدمی کو جو ہے تو وہ کہہ دیں کہ فاطر فاضر ہے گی کبھی سے مقدور حالک ہاں مقدول ہوتے ہاں شریف ایک آدمی ایک ایکسپار جا رہا تھا ایک آدمی یار اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہت آبال آدمی ہیں اور بہت اچھا آدمی ہیں کسی جگہ رشتے کا پیغام دے کوئی انکار نہ کرے کہ بڑی اچھی ہے ہمارے اس میں دوسرے آدمی کو دوسرے شادی گزرے کہا کہ کے آدمی ہے کہیں رشتے کرتے کہ ساری زمین ہی ساری زمین ہی بھر جائے دوسرا اس کے برابر نہیں ہے وہ لوگوں کی نظروں میں خلق کی نظر میں خالق کی نظر, نظر؟ وہ مقام مخلوق کی نظر میں ایسے مقام خالق کی نظر دوسرا کہ دوسرا واقع اجیب لکھا ہوا ہے خدا حکاط میں کہ ایک عورت بچے کو دودھ پرا رہی دودھ پیتا بچہ ہے سوار گزرا گوڑ گھوڑے پر سوار جا رہا ہے تو اسے کہ یا اللہ میرا بیٹا ایسا سوار ہو اس تمہارے سوار بڑی کسی تو جس طرح آج کل لوگ موٹن چڑھاتے ہیں اس تمہیں گھوڑے لڑاتے تھے تو دودھ پیتا بچہ بولو اس سے کہا اللہ مجھے ایسا نہ کریں کھیل جائے کسی آدمی کو کسی عورت کو یا کسی آدمی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے لوگ لاتے مارتے ہوئے گھیٹتے لے جا رہے تھے جرم کیا ہوا ہے تو ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچوں کو ایسا نہ بنا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا کیوں کہ لوگ اس کو پیٹ رہے ہیں لاتے مار رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے اور اللہ کے کا مقام ہے جھوٹی تو مطلب پکڑا ہے کی وجہ سے اللہ کا رہا ہے اور لوگ اس کو طبیلین میں جرائد رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے نا طبی الراثرین کا مزاج جیسا واقعات مشیب لکھا امید ہے کس میں ہے کتاب کا مزاج ہے معلوم ہے اور یہ واقعہ حدیث کا آیا ہوا ہے تو جورے جو ایک ایسے آدمی تھے جن نے کہا کہ مٹی کا ایک جھونپڑا بنائے ہوئے اور بس نے اللہ کی عبادت پر لگے ہوئے ایسی محبیت کے ساتھ کسی کا کوئی کہ غم نہیں ان پہ کھڑا نماز پڑھ رہے تھے واللہ صاحبہ نے آواز دی یہ نماز کی وجہ سے والد صاحبہ کا جواب نہیں جیسے کہ ان کو غصہ آیا اور غصا نے کہا کہ اللہ تجھے رن... اللہ تجھے رنڈی کا منہ دکھائے جو بدکاری کرنے والی عورت رہی رنڈی کہتے ہیں اس کا منہ دکھائے اب وال صاحبہ کی دعا قبول ہوگی قبول ہو گئی والدہ صاحبہ کی دعا بھی قبول ہوگی لیکن آدمی ولی اللہ اللہ کے ولی ہیں ابن صحیح عمل کیسے ہو اس نے کہا کہ گندی عورت کا تو چھے. عمل کیسے ہو دعا, دعا, دعا ہو گئی ہے قبول ہو گئی ہے. نافذ ہو رہی ہے دعا ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے تو اس نے در کے مارے اس کو لاکر کر جریج رحمت اللہ علیہ کے, کے پاس چھوڑ دیا کہ اس کے خانے کے پاس ہو اس کو بچاؤ کی صورت نکل آئے گی اب لوگ آئے دیکھا دکھا جو بچہ ہے اس عورت سے پوچھا کس کا بچہ ہے اس نے کہا جریج کا بچہ او ہو لوگوں نے جو ہنگام کھڑا کیا اور باہر نکالا اور ہو, ماں والا کی ہو. بھی ہوں تو اس وقت بھی کچھ کوشش کر کے ان کے منانے کی ان کو کچھ سمجھانے کی جگہ پر لڑنے کی کوشش کیا کریں اس پر رجم اللہ کیا کریں خبر اب ہق اب حقیقت جس جگہ پر نہ ہو جاتا ہے دوا نافذ ہونے کے وقت خیر لوگوں نے نکالا اور گسیٹا اور لاتے مار رہے ہیں کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باز بنا ہوا ہے اللہ کا یہ ولی بنا ہوا ہے اور اس نے ڈھونگ ہے اس نے یہ کیا, اس نے یہ, کیا اس نے یہ کیا ایسے حاصل کر رہے ہیں گسیٹا گسیٹا حاصل انہوں نے بچے کو پکڑا جو ری الحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پی کے بچے نیا بچہ پیدا اس کے پیڑ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا, کہا کہ بچہ ہے تو اس نے کسا ہے بول بکر. میں بکریاں چلانے والے گاڑی کا بچہ Oh, سب لوگوں نے کہا کہ جو رہے زندہ, جو رہے زندہ oh, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اس کے لیے پہلے جن کے بچوں نے جائے تو کلام کر لیا اور اس کو اٹھا رہے ہیں کنوں پر امنا زندہ بادشاہ سے ہم کیا کر سکتے <laughs> اور اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے اس کا جھونپڑا تمہیں توڑا ہے بات کھانا ہے اس کو ہم سونے کا اللہ کھانا بنا کر دیں گے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بلا کرے آپ کے کام پر جائے اور میرے بھی اگر چار جبڑا ہی بنا دیں تو بس بہت, بہت بڑا کام ہوگا میرے پیچھے چھوڑے اتنا بڑا اللہ کا قرب اور الگ اس کو گھسیٹ رہے ہیں لاتے مار رہے ہیں بے دس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے تو یہ بخاری کرنے والا عوام کسی کہتے ہیں عوام اگر بزرگ کہہ کر کمے پر اٹھا لیں تو اس سے کیا بزرگ بنا دیں اور اگر وہ گھسیٹے اور لاتے مار رہے ہیں تو اس سے کیا خاص بات نہیں تو اللہ تبارک یہ دربار کا فیصلہ کیا نہیں مضمون کی عرض کر رہے تھے جی ترسیب ترتیب عمل کرنا ہے اور اس میں خلق کو نہیں دیکھنا خالق کو دیکھنا ہے اس بات کو با تفریح سے نا اس میں یہ جو ہے رحمتہ اللہ کے واقعے کو بیان کیا مرسواروں لےوا واقعے کو بیان کیا اور دوسرے دوسرے, دوسرے, دوسرے, دوسرے پر کوئی بیان کیا بس یہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں انہوں نے اردو کی تفسیر جو ہمارے شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تھی تفسیر عثمانی اس کو ہٹا کر انہوں نے غیر مکلم کی تفسیر اب رکھ لی نا اس کا ترجمہ کرا کے اپنی نمائندہ تفریح اس کو کر دی ہے جون پوری صاحب کیا نام ہے تو پڑی ہوئی تھی میرا خیال ہوا کہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں یہاں کو دیکھ لیتے کوئی نقطے کی جگہ نکالتے ہیں کیسے بیان کیا تو اسے میں نے نکالی والد احمد بھی محمد کیا لیکن بھی اللہ دی. کی ایک کوئی نشانی پہلائے ہیں مختلف اسلوب ہیں کسم قسم کی اس کی تصویر کی گئی ہے؟ تو اس لکھا ہوا تھا جون پوری صاحب نے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں نے گوائی دی اگر کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ مجرم ہے اور وہ حق پر ہے اور کمیز پیشے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت مجرم اور یہ جی حق پر ہیں یہ کسی سے آیا وہ واقعہ نہیں ہے بلکہ ان کے خاندان کے آدمی نے یہ بات کہی ہوئی تھی وہ میرے پاس قلم نہیں تھا میں نے قلم کہ نہیں ہے دوسرے نے کتاب کو پھر لکھنا شروع کر دوں سرتے آ کر کہیں گے تو کیا کرتے ہیں قلم بھی نہیں اگر اس پر لکھتا کہ اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی تاریخی واقعہ ہے اور اس بات کو باقی نے بیان کیا ہے فرض ریاب حدیث نے وہ بھی تاریخی واقع ہے آپ کے تاریخی واقعہ محتبر نظر آ رہا ہے کیونکہ نے ہوتی تو اتنی ہم بات تھی نہیں اس کو قرآن, نے مننے کے یہ قرآن نے بیان کیا کی بچہ جو تھا کو بہت کلام نہیں کر سکتا تھا تو ایک کلام کیا ہے یوزف علیہ السلام کی اگوائی دینے والے بچے نے کتنے بچوں نے کلام کیا ہے باقی گورنمنٹ کون تم سو خیال ہے فوراً تیار کر لیا کئی کئی بچے نا گنتے ہیں سب کو بچہ یہ جو رحمتہ اللہ علیہ والا بچہ گڑ واقع ہو گیا دوسرا جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ جو ہے تو گڑخوار تھے تین ہو گئے اصحاب الحرود کا یہ ہاں جیار صاحب نے شامل ہوا ہوتا نا وہ ٹیلی ویژن پر نہیں ہوتے تھے نہ اس پر یہ جی؟ انٹرنیٹ پر تو کادیانی نے بنائی ہوئی تھی تو اس میں مقابلے بھی شامل ہوا ہوتا وہ ہمیں جب بات کرائے گا ہم نے کہا کہ صحیح لوگوں کو کہیں کہ اس میں جو ہے کیا وہ بھی بات کرے گا لواس کو کہ مقابلے میں اب آپ بچے جب ہوئے تو آپ کیا کریں گے ہاں جی استاب کے بچے نے بات کی ہے اور کون سے ان کے واقعات آئی انہوں نے بات کی نہیں خیر جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تصور کے طریقوں میں توحید کو پکا کرنا آخرت کی فکر تاریخی کرنا یہ عقائد میں یہ مشکل مہم امر جس کو کھانا ہوتا ہے اس پر لانا ہوتا اپنے آپ کو سلسلے والوں کو مریدوں کو تو ان کے باطن کے عقائد میں توحید و اور آخرت کا کیڑا پختہ ہو اور پھر دوسری بات رضایل کا رعایت کا اسے پاک کرنا اور اخلاق اور توازو کے تربیت ہے ان دو کے لیے عقائد کے لیے ہے اور اخلاق کے لیے یعنی عقائد کا درست ہونا اور پکا ہونا اور اخلاق کا جو ہے تو اس کا خبرنا یہ دو باتیں ہیں اور باقی ہی معاملات ٹھیک ہوں وہ ہوتی ہے وہ معلوماتی ہے تو ایمان والے کو جون پتا چلے کہ معاملات میں یہ کام کرنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اور کو کرتا ہے معاملات کو فوراً درست کرتا ہے تو وہ باتیں مشکل نہیں ہیں اور عبادت کے بارے میں بارے کیا بات کرتے تو یہ عبادت کے بارے میں کیا تھا تربیت والوں نے کیا کیا اصول بتایا انتا بتایا اس کو کئی بار بیان کیا ہے میں پوچھا یہ کرتا ہوں کہ ساتھی ہیں انہوں نے اس کو لے لیا ہے کہ نہیں لیا ہے نے تک کیا ہے کہ نہیں کیا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تین چار پانچ دفعہ بیان کرنے سے ساتھی نہیں تک کیا ہوا تھا. نہیں لیا ہوا تھا. ڈاکٹر سیاح صاحب ادا کم نہیں کرتے ہیں موجود ہیں کہ نہیں کے بارے میں کیا اصول کرنا ہوتا ہے با کو ہٹانا ہوتا نہیں عادت عبادت کے بارے میں جو سول ہے وہ عادت ہے عبادت پر پکا ہونے کے لیے اس اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے اس پر بجبر بار بار کرا کرا کر کر کر کر کرا کرا کرا کر اپنے اپنے آپ کو عادی بنانا ہوتا ہے اس میں کا اس میں جو چیز کام کرتی ہے وہ عادت کام کرتی ہے اس میں اپنے آپ کو عجیب بنانا ہوتا ہے بار بار کر کے بار بار کر کے ایک طرح بنا سکتے رحمۃ اللہ کے خاندان میں بیٹھے ہوئے بیٹھے خلیفہ ہوتے تھا فرید صاحب تو انہوں نے کہ تاجر نوکنے کے لیے میں آپ کو بڑا عجیب اصول بتاؤں بڑے عجیب طریقہ کار بتاؤں سارے جو ہے کیا بتائے گی آپ ہم ان لٹوں میں تھے مارا لٹو کو لے دوسرے پاس تک ارے ہم بیدار ہوئے کیا اس میں بات ہے کہتے ہیں یہ تو بھائی پتہ پتا بھی تھا مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بار بار کرتے کرتے کرتے اپنے آپ کو شادی بنائے گا کہ پہلے جبری آپ کو کر کے جائے گی ٹوٹوں کر کے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اس کا آپ یادہ کر سکتے کہ دراز ٹوٹ ہوتا رہے گا کہ ان شاء اللہ یاد بن جائے یا آپ دیکھتے ہیں کہ میں بیان شروع کرتا ہوں تو پانی پیتا ہوں ختم کرتا ہوں تو پانی پیتا ہوں اب اس کی اس کی وجہ کیا ہے مجھے یہ کہ میرے ایک گردے میں ہو گئی دو پتریاں دوسرے میں ہو گئی ایک پتھریاں اور درد آتا تھا سبحان اللہ اور جی بھی بدل دا کہ آدمی نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ لے سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتے ہیں تو بات ڈاکٹر صاحب کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے کون سا کالج کیا تھا مریض جو بستر میں لگا رہا ہوں اچھل رہا ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے ادبی رنگ میں لکھی ہوئی تھی بائڈ میں اسے لکھا ہوا تھا کہ اس وقت عورت اپنا منہ دیوار کی طرف پھیل دیتی ہے اس درد سے جب تکلیف بڑھتی ہے نا اور اپنی وسیع لکھانا شروع کر دیتی ہے کہ میں مرد بھی ہوئی اور مرتی کہاں ہے پین ہوتا ہے جس عورت کرنا ہے اتنی پرابلمٹک ہوتی ہے اتنی وہ ہوتی ہے کہ اس میں کہاں ہے اس کو اور بتا دینے کے میں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا پانی کم پیتے ہیں پانی آپ کم پیتے ہیں پانی کم پیتے ہیں پانی نہیں پی پانی, پانی کے دن پانی بھولا کیا؟ کو پیا جی کو بھولا ہوا بلکہ مجھے درد آیا تو نا کی تاریخ سے ہے کہ استعمال ہے گئے استعمال وہاں جو پانی تھا وہ ایسا پانی تھا کہ پینے کے قابل نہیں تھا نہیں اس وقت ہماری ڈاکٹر میں یہ بات جدائی ہوئی تھی کہ پانی پینے تو وہاں پر ہم گئے ہیں صبح سے رہ کر شام تک پانی نہیں پیا ساری رات پانی نہیں پیا دوسرے دن صبح جو ہے تو کچھ پانی کی کمی تھی صبح تو پھر وضو بھی نہیں تھوڑا صبح کی نماز کے بعد میں پانی پیا نا وزو وضو آ کر یہاں تھوڑا دور کے نماز پیشاب ہی نہیں پورے اٹھارہ گھنٹے پیشاب نہیں رات کو جو سویا تو رات کو جو حکیموں نے جو کہا ہوا ہے کہ بادی چیزیں گئے تو گردے کے درد کے لیے کافی معاون ہوتی ہیں اور گاؤں میں تو نہیں پتہ بادشی نے مامن ہوتی ہیں کافی گردے کو درد تاریخ کرنے میں رات کو کھائی چنے کی دال بادی چیزیں سب بات ہے ماشاء اللہ ایسا درد آیا ہوا وہ آخر بڑا سوچتے سوچتے سوچتے آخر اپنے آپ کو عادی کیسے بنائیں عادی بنانے کے لیے یہ اختیار با... کیا جب جان شروع کرے تو پانی پیئے جب ختم کرے تو پانی پیئے جب دکڑے بیٹھے تو پانی پیئے اس میں جبری پینا پڑے گا کنتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی یہ اتنا پانی ہے وہ برابر ہو جائے گا تو باقاعدہ کام آیا اس کا سرامد ہوا تو اس نے جبری آڈر ڈالے گی جب جتنا پانی ضرورت ہوتا ہے اتنا مضبوط دن سے دن پھر گیا تو سال ہو گئے اور ایک ایک اس کے بعد جو ہر میں جانا ہوا جتنی جگہ پانی چاہیے اس کا ہو نا پھر کہا کرواجی کان کا तो جو ہے تو پھر ایسے آلات میں اور اس میں یہ بات ہے کہ شروع شروع میرے بھائی یہ نہیں کہ تجھے مزہ آئے گا تو کے مزے کے لیے کرا کہ ایک آدمی ایک آیا حفظ تو ابھی سے صاحب کہا ہر ساتھ جی میں بیت ہونے کے لیے آیا ہوں رحمت اللہ علیہ بیت ہونے کے وقت مریض کے بیت کے مقصد کو واضح فرماتے تھے مقصد واضح ہو جس چیز یہ اثر کرنے کے لیے آیا اگر اس حاصل نہ ہوئی تو پھر اس کو جہاں ہوگا افسوس ہوگا اور کبھی بھی ٹوٹ جائے گا اس بقاصد ہے بیٹ واضح ہونے چاہیے کاروباری لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے کاروبار ماروبار پہ چھو گیا تو کہتے بس میرا خوبار تھے لیکن سنا کے میں جا کر بیٹھ اور اس کے بادل نے فکر کیا ہے ایک دوسرے بھی آ رہا ہے لیکن کاروبار کے پھیلاؤ کے لیے کیا رہا ہے جو کے لیے کی حفاظت ہے اور اس کو اگر اس کا کاروبار اگر جو ہے نہ پھیلا تو یہ سمجھا جاتی مکسی کو دے کر یہ آئے گا وہ اصل نہ ہوا کیا. اور یہ مشاہد مال بار کر دیں کسی کو دنیا کی چیزیں دے دیں تو فوجی تالاک ہو جاتا ہے کہ آنے والوں کو اللہ کر مسی پر ہے لیکن کوئی ضروری پہ بیچ ہونے کے لیے آئے ہیں کہ آپ بیت کیوں ہونا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتے دار بیٹھ ہوئے تھے بیمار تھے کی بیماری ٹھیک ہو گئی تمہارے آپ کی بیماری ہو گئی تھی تو الگ ہوا ہے یہ ضروری تھا ہر کی بیماری ٹھیک ہو جائے کرے یہ تو بنیادی فاصل ہے خیر وفت صاحب جو ہے وہ سمجھدار آدمی تھے انہوں نے کہا کہ میں تو کہا میں دنیا آئی اور ڈاکٹر سے بس مادا مقصد یہ بادت خود میں نے وہ خیر کو میں نے بیس نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ عبادت میں آنے لگے یہ بھی شیخ کے ہاتھ میں نہیں اور یہ بھی درست بیس ہونے کے درست مقاصد میں سے مقصد نہیں ہے Hmm. کیونکہ بازر مزہ ہے یہ تو ہے ایک کیا کہتے ہیں کیفیت ہے کیفیات میں سے اور کیفیت جو ہے کسی کو حاصل کرنا جو یہ شہ کے بس سے نہیں ہوتا ہے. مقام پر لانا شہ کسی میں ہوتا ہے کہ مریض کو مقام پر لانا ہے مریض کا حال جو ہے کا حال اور کیفیت اس کی ہو یہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں اس کے بعد میں مزہ آنے لیتا. ہاں اس کی ریا کو اخلاص سے بدلنا ہی اس کے ذمہ ہے اس کے کبر کو آئیے سے بدلنا ہی اس کے ذمہ ہے یہ تربیت ہے تو. اس کے بعد میں مزہ آ جائے ہم میں مینار میں تھے تو اس میں یہاں شہر کے عجیب شفیق صاحب تھے تاجر سے بڑے ارے مولانا صاحب کے سے تو آئے ملنے کے لیے کہا مولانا صاحب مہمان میں نا میں آئی حج میں کوئی لطف نہ آیا کوئی لطف نہ آیا مولانا صاحب کو چکی تو مزہ تو شروع ہو گیا بڑا خوش ہوا یہ تو یہ آ کے اگر کر لے مشایا کچھ کو تو یعنی یہ مہربانی ہوگی اتنا کر رہے ہیں ترکی ذمہ نہیں ہے یہ ذمہ نہیں ہے نسبی طریقے میں توجہ کر کے کیفیت پیدا کرنا یہ اس تمریج کی شروعات ہیں نا ہمارے سلسلے میں ہوا تھا، ہمارے بلوچستان والے تھے نا آج ہیں بلوچستان والے کوئی تو نہیں ہے نظام آئیے نظام یاد ہوئے تھے آپ تر شکار تھے کون تھے آئیے نظام جو ایئر فورس روئے تھے نظام صاحب سے بیٹھ ہوئے اور پہلے مہینے بھی اللہ نے شریف ندین کو اسی پرما فرما دی کہ لکشمند کرتے ہیں دل ہل جاتا ہے تاریخ ہے کچھ پتہ چلائے صاحب ہمارے گاؤں میں نقصن خان کا ہے ان کے ایک جیالے تھے صاحب کے داماد بھی تھے اور محمد لڑکے تھے کا میرے ساتھ کا بڑی چاہتا ہوتی کی ہے ہمارے سیکھتے تو سیکھے کہاں پر پتہ ہی نہیں چلا کہ سب کیسے کہتے ہیں مجھے لے گیا اس مجھ پر بھانی تھوڑی ہوتی میں نے پلیروں کی شکل میں آتی اپنے اوپر کی اور خیر میں کے تیر سا بائے ہوئے تھے تو مجھے اس نے کہا وہاں تک مجھے لے گیا مجھے ہمارے گاؤں کے کسان سو بیس ہونے کے لیے آیا تو پی سا نے بٹھایا پیسا نے اس پر توجہ کی تولنا چلانے لگانا شروع کیا سواس گرا دیا ماسٹر صاحب میری طرف بیٹھا پتا چلا تو سر کہتے ہیں پتا بڑھتا خیر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ادر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے بیٹھ چاہتے ہیں یار خیر وہ ہماری طرف متوجے ہوئے کیا کہیں کیسے کہیں نہیں ہوتے ہیں بیٹھا نہیں مریض بیٹھے کا ماحول بھی ہے لوگ خفا ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے مریض تھے مولانا مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے ہارے مگر بہت بڑی, بہت بڑی اس میں دوباب دو دو علاقہ دو ہے ہندوستان کا نا جس میں دیوبند ہے سہارنپور ہے خاندانوں کا بہت اہم علاقہ بڑے بڑے دارال بڑی بڑی جہازیریں بڑی بڑی جائیدادیں اور جی لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائیداد ہندوستانی میں مطلب ہے کہ جو خاندان ہے فاروقی ہیں اور ان کی جائیداد کتنی تھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں سات گاؤں جاری کے ساتھ گاؤں اور بعد مفزلہ خان, خان صاحب تو اس میں بڑی بڑی جائیداد جو پٹھان لوگ تھوڑی بڑی بڑی جائیداد پٹانا میں علامت کے لیے مفضولہ خان بڑے بہت بڑے عالم بہت ہمیں ان کے پاس ہازری ہوئی ہے تھانہ بہون ہے دیوبند ہے سہارنپور ہے تھانہ بہون ہے بڑے بڑے قصبے ہیں اور جلال آباد ایک قصبہ ہے دوست اور شرما رہے تھے کہ مجھے, مجھے ازاد اپنی میں لے گئے. نے صاحب نے سب کو بٹھایا اور سب پر توجہ جو کرتے رہے ایک پال دوسرے پال تیسرے پار سپنا دائرہ کیا, کو پورا کیا, پر کیا. جب ان کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو, تو میرا خیال ہوا کہ یہ سب میں کرتا ہوں کہتے تو جو آئے تو میں نے یہ بھی خاص بات نہیں ہے یاد نہیں ہے تو ان شبدوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھ کر رہا ہو اس کو بھی صرف نہ ہو تو اور نہ یہ فیض ہے دل کو جانا یہ فیض ہے دل پر کفیر فیل کا تاری ہو جانا یہ بھی فیض نہیں ہے یہ ایک اثر ہے مثلاً جو جس حال میں آدمی ہے جو آدمی جس کے متوجہ ہیں اس پر کہ یہ کہ حالت آ ہے کسی پرونے کا حالت آئی ہے کسی وجہ سے تو آپ پر بھی تاری ہو جائے گی تو آدمی سمجھے گا کہ یہ فیض ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو مشاہد تو جو کرتے بھی ہیں انہوں نے چند ایک چیزوں کو مشق کر کے اس کو اثر کر کے اس کو کرتے رہتے ہیں لیکن الگ ریاض کی رضاقی نیت ان کی الگ رواج کی ہوتی ہے آخرت کی ہوتی ہے تو جائز ہے یہ جائز این نیت اللہ کی ریاض کی ہو اور آخرت کی ہو آپ کی شخصیت کا روپ جمانے کے لیے میں اور جیلی اس میں بھی سیکھ ہوتی ہے اس کو اور تاریخ کر کے آدمی کو متاثر کر کے بڑے بڑے شکرانے سے لیتے ہیں پر ہال تاریخ کر کے تو کیا, کیا بات کر رہے تھے ہاں تو کے بارے میں سنتے کہ واضح کو ریاض سے پکا ہونا ہے اور بیت ہونے کے لیے جو ہے تو مکا بیت کو واضح تو اس میں نہ تو کوئی مالی سیر بڑھے گی جی نہ جو ہے تو کیا بیماریاں دور ہوں گی جی اور نہ جو ہے تو عبادت کا مزہ لگے گا جی اگر آج زندگی بڑھ رہی ہے قربصورت کی طرف وہاں رہی ہے گناوں سے آپ کے چھوٹ رہے ہیں لیکن پر آپ بڑھ رہے ہیں نیکی پر پکے ہو رہے ہیں اس لیے سہذ ہے اس سیز کی علامت کی کیا ہوتی ہے زندگی بدل رہی ہوتی ہے اور آج بھی برائی سے نیکی کی طرف مڑ رہا کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ٹھیک ہے لیکن اس کو اللہ پابندی کی توفیق دے دیے خاص کر کے مزہ آتا ہے پابندی کی اللہ توفیق دے دیے بیمار سے توفیق الگ سے توفیق ہو گیا ہے خاص کو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے فائدہ اس کو کہ ہے فصل ہی ڈالا ساری چیزوں میں برکت آنا وہ تو سلاس رکھی ہے وہ تو گاس بچی بھی کسی یہ تو گھاس مٹی قسم کی چیز ہے وہ تو صحیح ہے ان کی نیت کرنا تو بہت ہماری اچھی بات ہے اور ایک یہ کہتے ہیں کہ بیعت میں اس کو لے کر آئے ایک شوق موسٹلی شوق صاحب جو ہے تو اپنے خاص قلعے کو لے کر آیا بیعت کرنے کے لیے کو بڑا پسند یہ تھا بات لیکن کابل بچہ ہے یہ کہ ہماری اس کو اردو مظکرمند کی غلطی ہماری کتابوں کو نکالا کرتے کرتا ہے پر بڑی بات ہے یہ مذکر من کی نکالی جائے کسی پٹان کی لکھی ہوئی کتاب میں بہت کتنا قابل عجیب کیا بھی ختم کیا ہو اگر ایک آج جگہ بیاس لپارا راگلوں میں تا تھا خما خوب قتلانے جی کامل لے خیر میں نے ان کو بیٹھ نہیں کی میں نے کہا کہ اس کو اس کے دل میں کرد جائے چلا وہ وہاں سے خط لگتا رہا میں نے کہا مسئلہ یہ کہ اب آپ کو جہاں آپ کا دل تسلی پا پائے گا پھر آج نے کہا کہ دوبارہ جب آج نے کہا اس خوب کے مت کرے پھر میں نے کہا کہ جاتا نہ کوئی. کہ میں اس کو کیا خواب کو بجا نہیں بات یہاں جی آپ تو بنیاد ہی نہیں آپ کو بڑا شوق ہوا کہ بتایا مجھے کہ بنیاد کیا ہے بنیاد مناسبت ہے بنیاد جو مناسبت ہے جہاں آپ بیک ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کا دل لگ گیا ہو وہاں آپ کو آپ کی پسند ناپسند ہے اس کو سلطن آپ کا دل لگ گیا اس کو مناسبت کہتے ہیں تو اس میں ایک دور بڑھیا جی ایک آدمی کا کسی برخ سے بیٹھ اور بزرگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اعتراض کرنے والے لوگ وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے جی. کہ وادوں کو اکڑے نہمرہ کو پک مرد خال کو پیر اڑکڑے ہاں شادی کرنے کی قوت نہیں ہے اور اس کو لوگوں نے پیر بنایا تو جو مریض تھا اسے کہا, کہا کہ خبر سر ہاں جیسے کیا بات ہے اور اس کہا کہ رات کے وقت تمہارے کل شاہ کے پاس عورتیں آتی ہیں مندر تو ٹھیک نہیں جانتا تو حمد اللہ حمدہ وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہ مرد ہے وہ تو بات ٹھیک ہو گئی وہ بات تو ساری غلط کہہ رہے سا جی کہ نہ نہیں ہے مرد آ جए. تو اس کو اتنے اعتقاد ہے کہ لوگ اس کے پاس عورتیں آتی ہیں جیسے زندگی پر دائر کرے اس کو سلی ہو رہی ہوگی تو پورے معاشرے میں مرد آئے یہاں پر ایک گاؤں سلیمان خیر سلیمان خیر ایک کا تھا. برس برس برس برس برس برس کے ایک لڑکا سلسلے میں راستے میں رہتا تھا اس زمانے میں پر ہے آج میں خودکشی کی اس کا نام حاصل کر دیا <STALK>. اس کا نام جمال افراد کا نام شخصیت سلسلے میں آیا نا جادی سے لڑکا تو اس کو پتا نہیں تھا کہاں ڈیوٹی پر ہوتا ہے اتنی اس کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھا کوئی ایک دن لڑکیا تھا جنو کو جنوک میں تو آگے سیدھے ساتھ رہتا ہاں خبر ہے بھائی سے نکل مریض کیسے ہونا چاہیے اعتبار آسات میں بازی چلے ایک واقعہ اور تو بار بار سنا ہے سنا دیں آپ کو شہر کو لکھے واقعہ اعتبار مٹھائش کا عجیب اور لکھا ہوئے گا. ایک مرید تھا وہ شہر سے ملنے کے لیے گیا انہوں نے کہا کہ یہ پچاس ہزار روپے لے کر تکلے چلے جاؤ یہاں بدکار ہوتے ہیں بیٹھتی ہیں پیشہ کرتی ہیں بٹکاری بزرگ کامل ہیں پیسے لیے جیب مرک چلا گیا وہاں تو کمچاری ہوتے ہیں بڑوا چیز بکار لوگ ہوتے ہیں اس نے دیکھا کہ آدمی تھے چہرے پر ہمارے یار لوگوں کی نوزود ہی نہیں صحیح سے پہلے دفاع پہلے گڑبڑ نہیں ہوئی تو اس نے کہا اس نے کہا کہ سچا مال آپ کے لے رکھا ہے جیسے آپ سوچے ہیں سچا مال آپ کے لے رکھا ہوا ہے یہ پنجابی کا لفظ سچا جو خراب ہوتا ہے سوچا کریں تو اس نے کہا کہ ایک اس کو پکڑ کر لائے ہیں اور ابھی تک اس نے کوئی نہیں ملا ہوا آپ حضرت شاہ میں بیٹھے ہوئے یہ سادہ لو آدمی بغیر محرم کے بندوبست کیے ہوئے حضرت صاحب سے ملنے کے لیے آگے مل کر کہنا چھوڑ دیا ڈاگو کو پتہ چلا انہوں نے اس کو وہاں سے بگایا ہے اور بگا کر پر ہزار تو مارے سی تیسی میری بیوی کو یہاں لائے کون سی لائے ہو تو میری بیوی ہے, کا بیوی ہے جو کچھ پچاس ہزار روپے میں خریدی پچاس ہزار روپے دو لے جانا بدر صاحب کو پچاس ہزار روپئے دیے وہاں اور بیوی کو اٹھایا اور کے کے بڑوے کی گوائی ہے کہ پارک صاف ہے ابھی تک برتھ بھی ضرور ہوا اس کی کے باوجود ہاں جی بندوبست کیے ہوا ہے بدر صاحب کے پاس ایسا کیسے آگے ایسا کہ الگ نہیں سکتے تھے اسے اگلے والے جو حرام آمدنی بیٹھے وہ نہیں پر لگ رہے تھے پہنچ گیا کیا آپ مدرسے رحمت اللہ گزرے ہیں یہ بہت بڑے اللہ کے علی اور عمر تقسیم کو سمجھنے والے جن کا الگ نہیں سمجھتے مجھے تقریم کیسے باتیں اتنی ایک آدمی آ گیا اس نے کہا کہ شہر صاحب بنگ کی دکان ہے تعویذ تو چلتی نہیں ہے چلا گیا آدمی کچھ دنوں کے بعد آیا شکرانہ لے کر آیا دکان چل گئی شکرانہ لے کر آیا رکھتے تھے آج وہ جماعت میں کہا سا شاہ صاحب کے پیر ہیں پہلے تو بنگ والے کو تعویذ دے دیا ہے اور شکران لے کر آیا شکران بھی قبول کیا یہ باتیں کہاں کون سی شریت میں جائے گا ایسی بات نہیں وہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اعتبار تکلیف بھی ہے لیکن اس نے یہ احتیاط بھی ہے کہ وہ ہر کسی کا بھی ہے اور ہر وقت بھی نہیں ہے خیر نے کہا کہ وہ اس آدمی کے بیٹھے میں نے تعویذ میں کیا لکھا ہے مولی صاحبان گئے تعویذ میں کہا اس نے لکھا تھا اے دہلی کے بھنگ پینے والے اس کی دکان سے بند کیا بھائی اللہ کا امر نافذ ہو چکا ہے بند پینے کے دن پر بھنگ پی نہیں ہے وہ جس کے رحم روزی جی کی ترتیب ہے اس, کے. اس نے روزی کو جی کو سمانا ہے ہم نے صرف کیا ہے کہ باقی دکانوں سے ہٹا کر اس دکان پر موڑ دیا وہ جو امر تقویم کا چل رہا ہے تو چل رہا ہے روک نہیں سکتا اور شکران کے لا کر اس نے یہاں پر چھوڑا تھا تو خدمت والوں سے پوچھو کہ کہ میں نے قبول نہیں کرنا قبول کیا نہیں لیا ہے اور میں نے کہا صاحب آیا تھا تو اس, اس پر پھا کا تھا کوئی اس کا نہیں آیا تھا, کوئی سلسل نہیں چلا تھا. اس وجہ سے جو ہے تو, تو حرام روزی والا تھا حرام روزی کمانے کے لیے بیٹھے حرام روزی لیکن ایک حرام روزی تو پہنچ گئی یہ گزشتہ سالوں میں میرے خیال ہے مجھے سرکار سے بینک سے قصور سے تو بتایا بنے والے لوگوں نے تقریباً کوئی آٹھ لاکھ روپے لا کر شمالی اتحاد والوں کو دیے ہیں افغانستان کے ان کے پاس مجاہدین گرفتار تھے بغیر پیسوں میں نہیں جا رہے تھے حرام مال تھے ان کو دیے مجاہد آج پر اور جس بات کے پاکستان کی بمباری ہوئی ہے وزیرستان پر اور مجاہدین جو وہ شہید ہو گئے اور عورتیں بچے جس وقت رہے ہیں بڑا چھت کے بغیر پھاقے کر رہے ہیں تو اس وقت پیسوں سے بچ کیا ہم نے کچھ آپ کو چلا کے کم فرم کی ہے کیوں کہ مسترف حقیر ہے ہو کے مر رہا ہو اور زندگی بچانی ہو سردی اس ہے مکان نہ ہو دھوپ اس ہے مر رہا ہے آدمی کیا ہے. خطرہ بھی تھا اس میں بات کہ کوئی بھی آیا تو ہم کہیں گے کہ مر رہے مرنے والے بچوں کو عورتوں کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے کھانا اور روٹی اور خیمہ یہ وہاں کے لوگوں نے کیا ہے تو اسے بات کرنا بھی اس اتفاق کے بارے میں بات کی تو اس میں اتنا اتنی گنجائش بھی ہے کہ آنکھیں بن کر کے آپ چلے جو کہ رات کا املین ہوتے ہیں ان کی ترسیب ہوتی ہے کہ آدمی کو صپاحی کی طرف ملے جا رہے ہوتے ہیں اقبال کی تسلی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی ایسے جلد آدمی کا ہاتھ چڑھا ہوا وہ سارے اپنے ناجائز باتیں سے حاصل کر رہا ہو لوگوں سے حصل تصویر حاصل کر رہا ہو